الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين اما بعد اعوذ بالله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه يا حبيب الله صلی اللہ و السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ و علی آлика یا نور اللہ نويت سنت الاعتکاف ایتھ میٹ اسلام پرو قریب قریب اکر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانو بیٹھ چاہیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے لاپرواہی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے بدن لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے رسول نظیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے ذکر الہی کی کسرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے اللہ علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دے گی آئی اللہ صلی اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اور مدنی ان عام نمبر ایک پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو ز بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا ضرورت سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ ہاں کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا کور نے جھڑکنے الجنے سے بچوں گا حق پر ہونے کے باوجود نہیں جگڑوں گا اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا خوشو نفاق یعنی آزا میں تو خوشو ہو مگر دل آج سے خالی ہو سے بچوں گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ عز و نے انسان کو مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کنس ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں تفسیر خزان العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں میٹھے میٹے اسلامی بھائیو زندگی بہت مختصر ہے اسی میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے حضرت سچیدہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہی سانس تو ہیں کہ اگر رک جائیں تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ جل کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے لہذا خوب غور و تفکر کیجیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری نسا و قبر و حشر اور میزان و پلف سراج پر ہمارا کیا بنے گا ہمارے وہ عزیز و کارف جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ اس طرح غور و فکر کرنے سے لذائز دنیا سے چھٹکارا زندگی کے قیمتی لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے سے نجات اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ اجر کثیر بھی حاصل ہوگا چنانچہ سرکار مدینہ قلب و سینہ باغی سے سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینا ہے آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں مقصد حیات کو سمجھنے اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے شیخ تریکت امیر اہل سنت دامت برکاتم لالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجئے چنانچہ آپ دامت برکاتم کاتم لالیہ فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اسلامی بہنوں کے لیے ترسٹھ دینی طلبا کے لیے بانوے اور دینی طالبات کے لیے تراسی جبکہ مدنی منوں اور مننیوں کے لیے خصوصی یعنی گونگے اور بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے ستائیس اور قیدیوں کے لیے اٹھاون مدنی انعامات قیدیوں کے لیے باون ڈبل چھبیس مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں مدنی انعامات کا رسالہ مکبۃ المدینہ سے بستہ سے حاصل کیجئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کو پور کیجئے اور مدنی ماہ کی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروانا اسے ہوتا ہے اپنے گناہوں کا احتساب کرنے قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کہتے ہیں شیخ عرقت امیر اہل سنت آمد برکات العالیہ فرماتے کے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارے اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بادصورت سوالات موجود ہے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہے اللہ سودہ کے رضا والے کام کون سے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں مدن انعامات کا رسالہ اٹھائیں اسے بغور پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ سودہ کی رضا والے کام کون سے جو مجھے کرنے ہیں اور اللہ سود کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں؟ یہ جاننا چاہتے ہیں تو بھی مدن انعامات کا رسالہ اٹھا لیجیے اس کا بغور مطالعہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ ان میں یہ یہ اللہ سود کو ناراض کرنے والے کام ہے اپنا مقصد حیات جاننا چاہتے ہیں مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میرا مقصد کیا ہے آنے کا مجھے کیا کرنا ہے کون سے اعمل کرنے ہیں کن باتوں سے مجھے بچنا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیں کہ یہ نیک بننے کا نسخہ ہے آسانی سے نیک بننے کا ایک بہترین ذریعہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے اپنا محاسبہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ان مدنی انعامات میں موجود ہے کہ آسانی سے اپنا محاسبہ کیسے کریں کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں کیا میں اس مقصد پر چل بھی رہا ہوں یہ جاننا چاہتے تو مدنی انعامات کا رسالہ اٹھا لیں کون یہ جاننا نہیں چاہتا نہیں جاننا چاہتے تو جاننا چاہیے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے کیا کھانا پینا اور جھان بنانا ہی میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے یا کاروبار چمکانا ہی میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہماری زندگی کا ایک عجیب انداز ہے صبح اٹھنا ہے کام پر چلے جانا ہے شام میں آنا ہے اب کام پر بھی جانا ہے تو وہاں پر جا کر کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے کن کن باتوں سے بچنا ہے کون کون سے اعمال بجا لانے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی جو دنیا کا انداز ہے اس انداز پر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں جو انداز ہم نے اپنے آس پاس میں دیکھا آس پاس میں ہم نے جو اپنا انداز جو پایا ہم اس کے مطابق چلتے چلے جا رہے ہیں جب کاروبار پر بھی جاتے ہیں تو یہ نیتیں ہوتی کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے بلکہ جب صبح ہوتی ہے تو کیا یہ اس طرف توجہ ہوتی ایک تعداد آپ کو پتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے ایک تعداد نہیں پڑتی فجر کیا نماز ہی نہیں پڑھتی 95% فائیو مسلمان غالباً دنیا بھر میں ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی فجر کی نماز کتنے پڑھتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی جماعت کے پابند کتنے ہیں اس پر غور کریں تو صبح اٹھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے نماز فجر قضا ہو گئی میری اس پر توجہ نہیں ہوتی اس پر غور نہیں ہوتا اس پر غم نہیں ہوتا اس پر ملال نہیں ہوتا اس پر افسوس نہیں ہوتا غم ملال افسوس تو اس صورت میں ہوگا نا جب رات میں سوتے وقت بھی فجر میں اٹھنے کی نیت ہو ویسا نمازی جس کی اگر ظہر کی جماعت رہ جائے کسی وجہ سے بھی کوئی مجبوری ہو گئی یا گاہک آ گئے اور وہ کام میں لگ گیا کچھ بھی ہوا وہ جماعت چھوٹ گئی تو جب تک وہ زہر پڑھ نہیں لے گا اس کو سکون نہیں ہوگا اس کی اسے بار بار یاد آئے گا کہ میں نے زہر نہیں پڑھی میں نے زہر نہیں پڑھی اور ایسا نمازی کہ قزا ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے گا یعنی کہ پہ نماز پڑھنے کام بھی چھوڑ دے گا عصر کی جماعت چھوٹ گئی تو وہ قزا ہونے سے پہلے, پہلے پہلے اس کو پڑھ لے گا مغرب کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا تو وہ پڑھ لے گا ایشا بھی اگر رہ گئی تو گھر میں آ کر پڑھ لے گا رات کو اٹھ کر پڑھ لے گا اس کو یاد رہے گی تو ایسا نمازی کیا جب وہ رات کو سوتا ہے تو فجر میں اٹھنے کی بھی اس کی نیت ہوتی ہے یہ اس کی بات ہوتی ہے اور ہے کہ نمازی تو وہی ہے نا جو پانچ وقت کا نمازی جو چار وقت پڑھتا ہے نمازی اب جو پانچوں وقت کی چھوڑے تو وہ بے نمازی ہے جو ایک وقت کی چھوڑے تو وہ نمازی ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا تو ایسا نمازی کہ جو چار وقت کی پڑھتا ہے فجر رات کو سوتا ہے تو کیا فجر میں اٹھنے کی نیت ہوتی ہے اس کے لیے اسباب اپناتا ہے اس کے لیے الارم رکھتا ہے اپنے سیرانے یا کسی کو کہتا ہے کہ مجھے اٹھا دینا کوئی بات ہوگی بولے آنکھ نہیں کھلتی ہے آنکھ نہیں کھلتی تو بیٹے بیٹے اسلام بھائی ایک مطلب عجیب ہمارا زندگی کا انداز ہے صبح کام پر جانا ہے شام میں آنا ہے کھانا کھانا ہے دوستوں میں بیٹھنا ہے باتیں کرنی ہے ڈرامہ دیکھنا ہے فلم دیکھنا ہے خبریں دیکھنی ہے حالات دیکھنے پھر رات کو کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور کوئی نہ کوئی موزوں لے کر بیٹھنا ہے حالات پر تبصرے کرنے گھر اگر ماہانہ کچھ کاروبار اچھا چل رہا ہے تو مطمئن ہو جاتے یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے گھر کا خرچہ جو ہے میرا دس ہزار روپے ہیں اور پچیس ہزار روپے میں تو مہینہ کما رہا ہوں دس ہزار روپے میرا یہ خرچ ہو جاتا ہے پندرہ ہزار روپے بچ جاتے ہیں اس میں پانچ سے سات ہزار بی سی ڈال دیتا ہوں اور بکیا پیسے جو ہے وہ اپنے خرچ میں بھی لاتا ہوں اور مزے کرو رہے تو مطمئن ہوتا ہے اٹھتا ہے مطمئن ہوتا ہے تو یہ میٹے میٹھے اسلامی بھائی کاروبار اچھا چل جانا اس میں مطمئن ہونے کی تو بات نہیں ہے ہونا اس میں آپ مطمئن ہوگا نا کہ میرے امال کیسے تو میٹے میٹھے اسلامی بھائیوں زندگی ہمیں کس طرح گزارنی یہ واقع ہی ہمیں نہیں پتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے نہ پتا ہے نہ جاننے کی اس کو ہم نے کبھی کوشش کی نہ اس طرف ہماری توجہ آئی نہ اس کا ہم نے کوئی حساب کیا کہ بھائی نیکیوں میں بھی مجھے ترقی کرنی ہے آخرت مجھے بہتر کرنی ہے دنیاوی مستقبل بہتر کرنا اس طرف توجہ ہماری زیادہ ہے کہ دنیاوی مستقبل کے لیے سارے حساب کتاب ہوتے ہیں ایک کیبن والا بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی حساب کرتا ہے آلو والا بھی حساب ضرور کرتا ہوگا ٹماٹر جو بیچتا ہے وہ بھی حساب ضرور کرتا ہوگا دکان والا بھی حساب کرتا ہے نا اپنا روز کا حساب کرتا ہے کہ بھائی کیا میں کہاں کھڑا ہوں میں نے کتنے کمائے آج مجھے نفعہ کتنا ہوا جتنا نفعہ ہوا وہ میرے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے نہیں ہے اور اگر اس میں بیس چالیس پچاس روپے کم ہوں گے تو وہ بس اسی کے متعلق سوچتا ہوگا کہ بیس روپے پچاس روپے گئے کا تین سو تو مجھے نفع ہوا ہے آج کام میں جو چھوٹا کام کرتا ہے جو چھوٹا کاروبار کرتا ہے ان مانوں میں وہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے کہ تین سو تو آج مجھے نفع ہوا ہے جو میں نے مال بیچا اس کے تین سو مجھے بچے تو اب اس میں ہے اس پر غور کرے گا سوچتا رہے گا نماز بھی پڑھتا ہوگا تو شاید نماز میں بھی اس کی توجہ اسی طرف جائے گی کہ یہ 50 کا نوٹ گیا پھر یاد آئے گا نماز میں یاد آئے گا کہ وہ آ گئے تھے تو چائے یا پلائی تھی سب کو بولا یار چائے بھی آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے اب اس کو بھی تھوڑا روکو یار ہے نا روکو کہ یہ اتنے اتنے پچاس پچاس روپے کی روز چائے پی جاؤں گا تو یہ میرے کام میں ترقی کیسی ہوگی اور پھر جو تین سو اس کو بچے تو تین سو کے تین سو وہ خرچ نہیں کر دے گا اس کا دماغ چلتا ہے اس کا ذہن چلتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ مطلب کوشش کرتا ہے کہ 300 روپے پورے وہ خرچ نہیں کر دے گا بلکہ خرچ 1, روپے کرے گا 200 روپے کرے گا ہاتھ کھینچے گا بچائے گا کہ اس کو میں کیپیٹل میں لاروں. اگر میں کل مال اور زیادہ لے کر آؤں دیکھنا ذہن کیسا چلتا ہے کیسا غور کرتے ہیں کہ کاروبار کس طرح مجھے بڑھانا ہے اسی طرح دکان والے ہے تو وہ بھی حساب کرتا ہے رجسٹر رکھتے ہیں بڑے بڑے جی مہنگے مہنگے رجسٹر ہوتے ہیں اسٹاک بک ہوتی ہے تو وہ رسید ہوتی ہے تو کیش میں مو ہوتا ہے تو یہ میں مو ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے تو یہ سارے حساب کتاب ہوتے ہیں گوڈاؤن میں کتنا مال پڑا ہوا ہے تو فیکٹری میں کتنا مال موجود ہے تو یہاں کتنا مال موجود ہے کس کو کتنا پہنچا ہے سارے حساب کتاب ہوتے ہیں بڑے بڑے رجسٹر ہوتے ہیں نہیں ہوتا تو مدنی نام کا رسالا جیب میں نہیں ہوتا یہ نہیں خریدتے نہیں ہوتا تو کلم جیب میں نہیں ہوتا اگر رسالا کہیں وہ تقسیم ہو بھی جائے اور مل بھی جائے تو اس کو جیب میں ہوتا ہے یا گھر میں جا کر کوئی چوکیس پر یا الماری پر رکھ دیا جاتا ہے یا کہتے کہ بھول گئے کہیں نہ کہیں رکھ اور پھر قلم نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی دکان پر کبھی آپ کے آفس پر جہاں آپ حساب کرتے ہیں اس حساب کی جگہ پر قلم نہ ہو ایسا کبھی ہوا ہے کبھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو فوراً منگوائیں گے کہاں چلا گیا قلم لے کر آؤ اور ایک نہیں دو تین لے کر آؤ تاکہ آگے پیچھے نہ ہو جائے حساب کرنا بھائی نقصان ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا نا دنیا میں نقصان ہو جائے گا لیکن آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے اس طرف توجہ نہیں کہ نماز فجر کا کیا حال ہے میرا نماز ظہر کا کیا حال ہے میرا نماز کا کیا حال ہے میرا میری جماعت گئی جماعت گئی اگر مجھ پر واجب تھی جماعت تو میں گناہ ہوا اور جماعت اگر میں نے چھوڑی تو میں نیکیوں میں مطلب کتنی میرے کمی آئی کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو پچیس گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نماز پڑتا ہے ایک روایت کے مطابق اس کو ستائیس گنا زیادہ ثواب ملتا ہے امیر عالیہ سنت دعمد برا قادم لالیہ مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مال آپ یہاں پر بیچ رہے ہیں وہ ایک روپے کا بک رہا ہے اور سمندر پار جا کر وہی مال آپ بیچیں گے تو وہ آپ کا ستائیس روپے کا بکے گا تو آپ کہاں بیچیں گے وہ مال سمندر پار جا کر بیچیں گے کہ ستائیس روپئے مل رہے ہیں مجھے لیکن یہاں جماعت کے ساتھ نماز جو مسجد بالکل دکان کے سامنے ہے اذان بالکل آواز آ رہی ہے یا اس گلی کے کونے پر مسجد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تو ستائیس گنا زیادہ ثواب ملے گا تو بیس روپے پچیس روپے کے لیے جو ہے وہ جماعت چھوڑ دے دے گی گا. گاہک بھی کھڑا ہوتا ہے تو جماعت چھوڑ دے گا اور وہ مطلب کہ جو ہے وہ بیٹھا رہے گا اس کو ڈیل کرے گا پھر وہ دکان پر ہی پڑھ لے گا تو ستائیس گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے پھر پہلی سف میں اگر چلا جاؤں تو پہلی سف کے فضائل کس قدر یہ بھی مدن انعام ہے نا. ساری میں مطلب مدنی انعامات ہی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنا جی ہاں تو پہلے تقبیر اللہ کی فضیلت سنیں کہ تقبیر اللہ کے کیسے فضائل ہیں سرکار مدینہ منورہ سردار سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں با جماعت چالیس راتیں عشاء اس طرح پڑھے کہ پہلی رقعت فوت نہ ہو اللہ کا اس, اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ چالیس راتیں جب عشاء کی چا, چاروں رکعتیں با جماعت ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے تو جو تو زندہ رہ جانے کی صورت میں برسہ برس تک پانچوں نمازیں تقبیر اولہ کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کا کیا مقام ہوگا سرکار مدینہ راہتے کلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا ثواب ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم احرام باندھنے والے کا حضرت اللہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ وسلم کا فرمانے بات کری نہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کرے تو کیا ہر روز پانچ بار غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا لوگوں نے ارض کی اس کے میل میں سے کچھ باقی نہ رہے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطائیں مٹا دیتا ہے اور اس مدنی انعام کی روح سے نمازیں بھی مسجد ہی میں ادا کرنی ہیں اور مسجد کو جانا سبحان اللہ تک ابو دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح یا شام مسجد میں آئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ضیاست تیار فرمائے گا پہلی صف کا بھی ذکر ہے اس مدنی انعام میں مدنی انعام نمبر دو کا تذکرہ ہو رہا ہے سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی فرماتے ہیں لوگ اگر جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے یہ اس کے لیے قران اندازی کرتے ایک اور بات میں رحمت العالمہ مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے اللہ سب جل اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں سبحان کرام علی مدوان نے ارضی اور دوسری صف پر فرمایا اللہ سب اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر صحابہ کرام علی مدوان نے پھر ارض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اور دوسری پر بھی فرمایا دوسری پر بھی مزید ارشاد فرمایا صفے برابر کرو اور کندھے کو مقابل یعنی ایک سیدھ میں کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں یعنی صف کی خالی جگہوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے صلو محمد تو مٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے انداز میں زندگی نہیں گزارنی ہمیں مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنی اسلامی, گزار اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ ان مدنی انعامات میں موجود ہے اس کو روزانہ بھرنا ہے اسے پر کرنا ہے اس پر غور کرنا ہے جس پر عمل ہے اسے مضبوط کرنا ہے جو آدھا ہے اسے پورا کرنا ہے جو نہیں ہے اسے شروع کرنا ہے جو کمزوریاں اس مدنی انعام پر عمل کرنے میں ہے اسے دور کرنا ہے اور روزانہ اس کو بھر کے ہر مدنی ماں کے ابتدائی دنوں میں ہمیں جمع کرنا ہے کیونکہ یہ نیک بننے کا نسخہ ہے جی ہاں نیک بننے کا نسخہ ہے کیا مدنی انعامات کے رسالے کے بغیر نیک نہیں بن سکتے مدنی انعامات ایک سوال کرتے ہیں اسلام اس کی فکر کیوں ضروری ہے اس کو ہم کیوں بھرے اس کو کیوں جمعہ کروائیں اس کے بغیر ہم نیک نہیں بن سکتے تو مدنی انعامات بھی ایک نیک بننے کا ذریعہ ہے دیکھیں ہم عوام ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدنی انعامات کے بغیر کیا نیک نہیں بن سکتے تو چلیں بھائی بتائیں کہ نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کریں کیا کرنا ہوتا ہے نیک بننے کے لیے نیک بننے کے لیے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو کچھ باتوں سے بچنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو کون سے کام کرنے ہیں مجھے روز کہ میں نیک بنوں گا اور کون سی باتوں سے مجھے بچنا ہے چلے بتائیں تو عوام ہے نا ہمیں نہیں پتا واقعی نہیں پتا کہ نیک بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہماری جو مرضی میں آتا وہ کرتے چلے جاتے ہیں کسی سے پوچھا نا کہ انسان کون ہے تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ عالم انسان ہے عوام تو چوپا کی طرح ہمارا آل ایسا ہی ہے کوئی گائے بھینس جو ہے اس کو کسی مارکیٹ میں چھوڑ دیا جائے سبزی مارکیٹ میں تو آپ بتائے کہ وہ کبھی والے کی امن مارے گی کبھی ٹماٹر والے کی چوپایا جانور ہے اس کو پتا نہیں آگے جا کر جو ہے وہ سبزی والے کے یہاں منہ مارے گی تو کہیں نجازت پڑی ہوئی تو وہاں منہ مارے کہیں کیچڑ ہوگا تو وہاں منہ مارے کہیں پانی ہوگا تو وہاں مو مارے گی ٹھیک ہے تو ہمارا حال ہے حال ہمیں نہیں کیا ہمیں دیکھنا کیا چاہیے ہوتا ہے تو بھی ہمارا یہی حال ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں سننا کیا. ہمیں کیا نہیں ہمیں بولنا کیا جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں. جو منہ میں آتا ہے بولتے سامنے والے کے دل آزاری ہو رہی ہے غیبت ہے اس میں جھوٹ ہے کہیں چگلی تو نہیں ہے اس میں کہیں ریا تو نہیں ہو رہی بس جو منہ میں آیا جو سین میں فور میں آئے فوراً ہم نے بول دیا کیا دیکھنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے جو مرضی میں آتا ہے دیکھتے ہیں، جو مرضی میں آتا ہے سنتے ہیں تو یہی حال ہے نا جانوروں کا جو مرضی میں آتا ہے کھاتے جا مرضی میں آتا ہے منہ مارتے ناراض نہیں باقی ہمارا حال ایسا ہے نیک بننے کے لیے کیا کرنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے واقعی ہماری اس توجہ نہیں ہے ہمیں پتا نہیں اب نا ہمارے یہاں عوام میں نیک کس کو سمجھا جاتا ہے جو پانچ وقت جس کے سر پر نماز کا نشان ہے. اسے نیک سمجھا جاتا ہے اور جنتی بھی کہتے ہیں جس کے سر پر جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا یہ زین بنا ہوا تھا کہ جس کے سر پر جو ہے وہ یہ نشان ہوتا ہے نا کالا نماز کا نشان اس کو کہتے ہیں تو وہ جنتی ہے اچھی طرح یاد ہے کوئی اس طرح کا آدمی جاتا تو, تو ہم کہتے تھے جنتی کو دیکھو جنتی کو دیکھو اور ایک تھا جس سے ہم کچھ خریداری کرنے جاتے تھے تو جب اس تو ہم یہ کہہ کر جاتے تھے کہ چلو اس جنتی کو بھی دیکھ کر آتے لیکن مجھے اب بھی یاد ہے اچھی طرح اس کا چہرہ یاد ہے اس کے سر پر تو نشان تھا لیکن نہیں تھی اس کے چہرے پر شیب سابل اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یا ہم یہ کسی کو جنتی جہنمیاں ہم نہیں کہہ سکتے وہ تو اللہ و وجل جسے چاہے جنت عطا فرمائے جسے چاہے بے حساب بخش دے سو کے قاتل کو بھی اللہ و وجلّہ نے بخشی دیا ہمیں میں صرف اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں ہمیں کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ نہیں کہنا ہے جہاں نماز اللہ تم ہمیں اپنے حال پر غور کرنا ہے میں کیا ہوں میرا حال کیا ہے میرے اندر کتنے آئے اس کو دور کرنا ہے اس کی اس کی میں کیا لگے رہے ابھی اپنے کون سے نیک بن گئے ٹھیک ہے نا تو ہم مطلب یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ارض کر رہا ہوں تو یوں تھا تو ہم اس کو جنتی کہتے تھے مصیبت کی تباہ کاریوں میں پیراگراف تھا کا لبے لبا برض ہوں کہ ایک شخص ہے جو پہلی سف کا پابند لبے لبا کر رہا ہوں سالہ سال سے اس کی پہلی سب نہیں چھوٹی تعجد گزارے سالہ سال سے اس کی تعجد نہیں گئی سائمدہر روزے سے ہوتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں روزے رکھتا ہے ہر سال حج پر جاتا ہے خوب صدقہ کرتا ہے خوب خیرات کرتا ہے بے کوئی آدمی ہو تو ہم اس نے زنی صف کے ساتھ رکھیں گے پہلی سب کا نمازی ہو جس کے اخلاق اچھے جس کی صورت اچھی ہے ہم اس کو اللہ کا نیک بندہ ہی جانیں گے کی. ہمیں کیا ضرورت پڑی سمجھانے کے لیے تو اس میں جو لبے لبابے نا اس کا یہ کہ اتنا کچھ کرتا ہے کہ سالہ سال سے تحجد نہیں چھوٹی سالہ سال سے اس کی پہلی صف نہیں گئی ہر سال حج کرتا ہے خوب صدقہ کرتا ہے خوب خیرات کرتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ غیبت کرتا ہے ولی ہونا دور کی بات متقی ہونا دور کی بات پرہیزگار ہونا دور کی بات یہ نیک بھی نہیں بلکہ فاسق ہے یہ غیبت کرنے والا نیک کہاں سے ہو گیا غیبت کرنے والا پرہیزگار کہاں سے ہو گیا؟ ہاں یہ نمازی کے گا پہلی سفر نمازی کے گا تاجد گزار بھی کہلائے گا فائم الدہر بھی کہلائے گا ٹھیک ہے حاجی بھی کہلائے گا چلو نیک نہیں کہلائے گا کیونکہ نیک بننے کے لیے جہاں نماز کا پابند ہونا ضروری ہے وہیں غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے وہیں حسد سے بچنا بھی ضروری وہیں تقبر سے بھی بچنا ضرور وہیں چگلی سے بھی بچنا ضروری فلمیں ڈرامے گانے بازو بدنیگائی سے بھی بچنا ضروری ہے تو مام غزالی علیہ اللہ فرماتے کے بندے نماز کے لیے کوشش کرتا ہے روزے کے لیے پر بڑی سختی کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تکبر سے بچنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا حسد سے بچنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا غیبت سے بچنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا نماز کا حکم اس رب نے فرمایا روزے رکھنے کا حکم جو فرق ہے اس رب کی طرف سے ٹھیک ہے نا تو تکبر سے بچنے کا بھی تو اسی رب کا حکم ہے غیبت سے بچنے کا بھی تو اسی رب کا حکم ہے تو مدنی انعامات جب آپ اٹھائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں نماز کی پابندی کہ نماز پڑھنی ہے اور بعض جماعت پڑھنی ہے بلکہ مدن انعام میں تو کہ پہلی صف میں پڑھنی ہے سف میں پہلی سف کوئی فرض تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے کوئی پہلی سف میں نہیں پڑے گا تو گناہ گا تو نہیں ہوگا بلکہ پہلی صف میں تو جماعت پڑنی اس سے پہلے سنت قبلیا آتی ہے سنت قبلیاں بھی ادا کرنی ہے نا تو مدنی انعامات میں جو ہے وہ نمازوں کا بھی تحفظ ہے کہ جس کو سنت قبلیہ کی فکر ہوگی کیا اس کی جماعت جائے گی کیا اس کی پہلی صف جائے گی نہیں جائے گی تو جہاں نماز کی پابندی مدنی انعامات میں وہی یہ مدنی انعام بھی ہے آج جھوٹ تو نہیں بولا آج ضیبت تو نہیں کی آج چولی تو نہیں کی حسد تو نہیں کیا تکبر تو نہیں کیا فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھے گانے بازے تو نہیں سنے ہے نا تو اس کے ذریعے نیک بدہ آسان ہے اس کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ کن کن باتوں سے بچنا ہے بولے سب کچھ مدنی انعامات میں نہیں چلو سب کچھ نہیں یہ بتائیں کیا نہیں سب کچھ نہیں ہے چلو نہیں ہے لیکن جو ہے وہ تو حاصل کر لیں وہ تو ہم پا لیں انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے اسے پائیں گے اس کی برکت سے جو ہے ہم انشاءاللہ شاء اللہ نیک بننے کی راہ پر گامزن ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو نیت کرتے ہیں نیت اب دیکھیں پہلا ہی مدن انعام اچھی اچھی نیت والا اور نیت بھی کب کرنی چاہیے وہ نہیں اس کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیا ہم بھی رالے سننا ترغیب دلاتے کہ نیت کب کرنی چاہیے نیت بنتی ہو نیت بننی ہو ہے نیت کا محل بھی ہونا چاہیے ہم بس نیتیں جب ہمیں کروائی بھی جاتی ہے تو ہم نیتیں سن رہے ہوتے کرتے نہیں ہمارا حال ہی ہے اب یہاں بیٹھے ہیں اب میں پوچھتا رہی ہوں جو یہ بیان سننے کی نیتیں جو کروائی گئی تو کتنوں نے کی کرنا اور بات ہے سننا اور بات ہے سنی کتنوں نے تو سب ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جتنے کے پاس آواز گئی ہوگی لیکن کی کتنوں نے جی ہاں اب نیت کیا کروائی جا رہی ہے اب انشاءاللہ یہ کہہ رہا تو اپنے بھی انشاءاللہ کہہ رہے یہ کہہ رہا تو اپنے بھی انشاءاللہ شاء اللہ کہ مطلب ہمارا حال عجیب ہے نیکیوں کے معاملے میں کہ نیکیاں کروائی جا رہی ہے اب نیت خود کی نہیں اب کوئی کروا رہا ہے جب کوئی کروا رہا ہے تب بھی نیت کر نہیں رہے نیت سن رہے کھانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ نیتیں کروائی جا رہی ہیں اب اس کو پتا ہے کہ اب جب تک یہ نیتیں ہو نہیں جائے گی تب تک میں اپنا ہاتھ بڑھا نہیں سکوں گا نہیں بڑھا سکتا نیتیں ہو رہی ہے کیسے بڑھائے گا سب نیتیں کر رہے میں کھاؤں گا کیا اب جیسے بھی بھوک لگی وہ ہاتھ روکے گا جیسا کہ وہ دعوتوں میں ہوتا ہے ولیموں میں ہوتا ہے کہ جتنی بھی بھوک لگی وہ ہو, بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے رات کے بارہ بارہ بج جاتے انتظار کر رہے ہوتے جب جیسے ہی آواز جب تک وہ بجائے گا نہیں تھال ہو رہی ہے تب تک وہ جائے گا نہیں تو مجبور ہے اب یہاں چلو بھائی مجبور ہے چلو اب ذہن حاضر کر لے اب کچھ توجہ کر لے اب کچھ نیت کر لے نہیں اب بھی نیت سنتے ہیں نیت کروانے والا بھی میرا بھائی نیت والا بھی میرا بھائی نیت, میرا بھائی. نیت جاتے چاول کے دانے گرے تو اٹھا کر کھا لوں گا سب کہتے ہیں ان شاء کھانے میں چاول ہے ہی نہیں چاول تو ہی نہیں کھانے میں روٹی اور سالن چاول تو, ہی نہیں. تو نیت کا مخالی نیت نیت کا ہے بولے گا ان شاء اللہ تو اس سے پتا چل ہے نیت سن رہے ہیں کر نہیں رہے نہ ان کی توجہ ہے تو الفاظ کیا ہے وہ بھی سن بھی نہیں رہے بلکہ سنتے تو بھی سمجھ سننے سے ہی سمجھ آئے گی نا تو یہ مطلب نیت جب کروائی جاتی ہے تب بھی اپنا یہ خیال ہے بولے روٹی کو سالن کے اوپر کر کے توڑوں گا تھا تو اللہ صحیح نہیں روٹی میں پلاؤ ہے کھانے میں بوٹی کی طرف نظر ہے وہ دیکھ رہے بوٹی وہ سن نہیں رہے وہ کیا بول رہے وہ بھی نہیں کر رہے تو نیتیں جب کروائی جاتی ہے تو تب بھی نیتیں نہیں ہوتی غیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملے گا کھانا بھی جو ہے کار ثواب ہم کر سکتے کھانے سے طاقت حاصل ہوتی ہے یہ تو نیت کر لے کے بھائی اس سے جو تا... اب جب آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوتا صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوتا کیا اس طرح بیٹھ سکتے تھے جس طرح بیٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے ظاہر کمزوری سستی جنہوں نے روزے رکھے ہیں آج رکھا ہے اگر جنہوں نے روزہ تو اس کی نسبت جس نے روزہ نہیں رکھا وہ زیادہ توجہ اس کی رہے گی کیونکہ وہ پورا دن گزر گیا اب یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب روزہ رکھا ہے تو اس میں بہت کمزوری تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو وہ سمجھ رہے نا تو یہ کھایا اس سے طاقت ملی تو بھائی کھانے میں کیا نیتیں کی تھیں یہاں آ کر بھی نیتیں کی اہلا مدنی مرکز میں آ بھی کیا نیتیں کی ہم نے نیتیں کروائی بھی کیا یا وہ کھانا آتے ہی شروع ہو گئے کسی نے نیت کروائی بھی تھی کہ نہیں ثواب ملے گا اچھی نیت کر لیں پانی پینے سے پہلے اچھی نیت کر لیں پانی پینا بھی ثواب ہو جائے گا بالکل ثواب ہو جائے گا جی ہر نیک کام چائز کام سے پہلے چائے بھی پی چائے پینے سے بھی سستی تو اڑتی ہے نا کہ نہیں اڑتی تو کیا اس سے پہلے ہم ایک سیکنڈ دو سیکنڈ رکنا جائیں چلو زیادہ نیت نہ کریں دو, دو تین ہی نیت کر لیں چائے آنے کا بھی تو انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے چائے کی خواہش ہوتے ہی چائے تھوڑی سامنے آ جاتی ہے کیا آ جاتی ہے چائے کی خواہش ہو رہی ہے سستی ہو رہی ہے چائے پینی ہے آپ نے نیت کی اور چائے پینی اور چائے گرما گرم دودھ پتی آپ کے سامنے آ گئی ایسا تو نہیں ہوتا نا یہ تو جنت میں ہوگا کہ کوئی چیز کھانے کی خواہش ہوئی کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے تو خواہش ہوگی اس کو کھانا چاہیے بالکل تیار سامنے آ جائے گا تو جنت میں ہوگا یہاں تو نہیں ہوتا نا تو چائے کا انتظار کریں گے چائے آئی تو آتے ہی پی نہیں لیں گے کیوں گرما گرم پینے منہ جل جائے گا تو اس کا تھوڑا تھوڑا بہت ٹھنڈا ہونے کا بھی اس کا انتظار کریں گے دھوئیں وغیرہ اڑ جائے تو پی سکو گھر میں جاتے ہیں دسترخوان بچتا ہے گرم ہوتا ہے کبھی چاول دم پر ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ بارہ منٹ پندرہ منٹ بیس بیس منٹ بیٹھ کر انتظار کریں گے گرما گرم روٹیاں کھانے کا بیس سیکنڈ کی نیتیں نہیں کریں گے اتنا لمبا سفر کر کے آئے کوئی بیس گھنٹے سفر کر کے آئے کوئی پندرہ گھنٹے سفر کر کے آیا کوئی پچیس گھنٹے سفر کر کے آئے کوئی نیت کی پچیس سیکنڈ کی صحیح فرماتے ہیں کہ پیٹ پر کوڑے کھانا آسان ہے اچھی نیت کرنے سے یوں نیت میں کوئی مشقت نہیں یوں مشقت نہیں ہے, مشاکت نہیں ہے. نفس پر بہت بھاری ہے کیونکہ اس کا ثواب ملے گا نیت میں یوں مشقت نہیں ہے کہ بھائی ہاتھ چلانا پڑے گا یا پاؤں ہلانا پڑے گا یا دو گھنٹہ کا کوئی سفر کر کے کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھیں گے تو وہیں پر نیت ہوگی ایسا تھوڑی اب بیٹھے بیٹھے نیت ہو سکتی ہے لیٹے لیٹے نیت ہو سکتی ہے. چلتے چلتے نیت ہو سکتی ہے نیت بدل بھی جاتی ہے نا تو نیت میں یوں کوئی مشقت نہیں یعنی کہ زبان تک نہ ہلا نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا تو نیت میں یوں کوئی مشقت نہیں زبان نہ ہلائے تو بھی نیت ہو جائے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہوتا ہے نہ آتے ہیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے حرکت تو ہے نا کچھ نہ کچھ چلنا ہے جانا ہے وضو کرنا اب یہاں رش لگا ہوا ہے تو اس میں مشقت تو ہے ہی نا کچھ نہ پھر ہاتھ اٹھانا ہے پھر قیام ہے تو رقو ہے تو نیت میں یہ سب تھوڑی کچھ ہے. یہ سب کرنا پڑے گا یا وزو کرنا پڑے گا نیت دل کے ارادے کو کہتے پھر بھی نیت نہیں ہوتی یعنی اتنا مدن انعام ہے کتنے آسان یوں دیکھیں تو. مشقت کیا ہے اس میں نیتوں میں لیکن نیت ہے بنیاد اس کے بغیر سواب نہیں ملے گا عادت اور عبادت میں فرق نیت کرے گی پہلا مدنی نام آہم ترین مدنی جی ہاں اگر امامہ شریف باندھنے کی عادت ہو گئی ہے تو سواب نہیں ملے گا امیر عالیہ سنت دامد برا تم لالیہ فرماتے کہ امامہ باندھتا ہوں یاد آتا ہے کہ اچھی نیت نہیں کی تو امامہ کھول کر پھر اچھی نیت کر کے باندھتا ہوں جی کرتا اتارتا ہوں پہنتا ہوں یاد آتا ہے کہ کُرتا پہننے میں وہ نیت نہیں کی تو کُرتا اتار کر ہو پھر اچھی نیت کر کے پہنتا ہوں اتر نکالتا ہوں یاد ہے کہ نیت نہیں کی تو اتر فوراً جیب میں ڈال کر پھر اچھی نیت کر کے پھر ادھر لگاتا ہوں ثباب تو ملے ثواب نہ ملے گھنٹے گھنٹے باندھا کو سلام سنت کی نیت نہیں ثواب نہیں ملے گا سلام کرنے کی عادت ہو گئی سنت کی نیت نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا جوتے میں سیدھا پاؤں داخل کرنے کی عادت ہو گئی آواز نہیں ملے گا اگر عادت ہو گئی ہے شروع شروع میں تو وہ سنت سیکھتے ہیں تو توجہ رہتی ہے کبھی الٹا ڈال دیا تو پھر وہ نکالیں گے پھر سیدھا دا... پاؤں داخل کریں گے گھر سے نکلنے میں اگر الٹا پاؤں نکالنے کی عادت ہو گئی سننا تھا تو شروع میں جب سیکھتے ہیں کبھی سیدھا نکلتا تو پھر وہ الٹا نکالتے تھے اندر آ کر وہ توجہ رہتی کہ سننا تھے پھر عادت ہو گئی کہ توجہ ہو نہ ہو وہ سیدھا ہی جوتے میں داخل ہوتا ہے توجہ ہو نہ ہو الٹے سے جو ہے وہ جوتا باہر نکالتے ہیں گھر سے باہر نکلنے میں الٹا ہی باہر نکلتا ہے تو یوں میٹھے میٹھے اسلائی بس ثواب نہیں ملے کتنی اہم مدنی انعام مدنی مدن کو دیکھیں تو صحیح تو یہ جو فکر مدینہ روزانہ کریں گے نا اس کی پابندی تو اس پر استقامت ملے گی مدنی انعامت ہے ہی عمل پر استقامت پانے کے لیے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں عمل پر استقامت ملے ہم غور و فکر کرنے والے ہو جائیں اپنے حال پر غور کرنے والے بن جائیں اب جیسے مدنی انعام نمبر دو کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کی اب آپ کو کیا کرنا ہے بھرنا ہے نا اس کو پر کرنا ہوتا ہے نا کھانے بنے میں نیچے اس کو پُر کرنا ہوتا ہے کہ پانچوں نمازیں میں نے با جماعت پہلی صف میں پڑھی یا نہیں پڑھی تب یہ غور کریں گے میں فجر میں کہا تھا میم نشان لگانا ہے سوال پڑھنے اور نشان لگانے کے درمیان کیا کرنا ہے غور کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غور کرنے والے بن کہ میری نمازوں کا حل کیا ہم اپنے طور پر بیٹھے بیٹھے غور نہیں کر سکتے اس کو اٹھائیں گے تو ہی کریں گے یہ کس کو کام میں لیں گے کام کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے میری روز کی ہے ایک میرا کام ہے اور اہم ترین کام ہے میں کہوں کہ سب سے بڑا کام ہے آخرت کا معاملہ ہے تو یہ سوال پڑھنے اور نشان لگانے کے درمیان ہم غور کرتے ہیں کہ فجر میں کہاں تھا ویسے نہیں پتا ہوتا تھا. کہ فجر کا کیا حال ہے میرا زہر کا کیا حال ہے نشان اب لگانا تو غور کرے گا شہر فجر کسا ہو گئی زہر جماعت ہاں کی جماعت کے ساتھ آ جائے گی اصر میں دو رقطیں نکل گئی تھی مغرب آہ, وہ آخری رکعت میں پہنچاتا عشا عشا تو گھر پر آ کر ہی پڑتا ہوں یعنی صحیح نہیں کرتا میں یہ ٹھیک ہے نا پھر دوسرے دن نشان لگا کل والا حال آج بھی ہے پھر تیسرے دن نشان لگائیں گے تو یوں روز روز جب ایک چیز سامنے آتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ اس پر انقریب استقامت مل جائے گی انشاءاللہ شاء وہ مدن انعامت کا تو رسالہ وہ ہے کہ واقعی اس کو کھول کر صرف دیکھنا شروع کرتے تو روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے یا نہیں روحانیت ملنا شروع ہو جاتی سنجیدگی آ جاتی ہے توجہ بالکل ایک ذہنی سکون قلبی سکون جیسے ایک سکون سا اترتا چلا جا احمد للہ ربی العالم ٹھیک ہے تو یہ حاصل کرنا ہے اور آج تو نیا ماہ شروع ہو رہا ہے نا بھائی غروب آفتاب کے فوراً بعد تو اب نیت کر لیں آج تیس شل مکرم ہے نا تو نیت کر لیں کہ اب آج سے ایک فکر بدینہ نہیں چھوٹے ہاں پورے مہینے نیت نیت بننی چاہیے سچی نیت ہو پھر سالہ حاصل کرنا ہے اور ایک دن کی بھی فکر مدینہ نہیں چھوٹے گا ہم فکر مدینہ اگر پابندی سے बो کرنے बो لگ جائیں تو عمل ہوتا ہے بہت ہوتا ہے عمل لیکن فکر مدینہ نہ کرنے کی وجہ سے کبھی استقامت نہیں مل پاتی کبھی آگے پیچھے ہو جاتے کبھی توجہ نہیں رہتی اور دیکھا ہے ایسے اسلامی بھائی کے جو ساٹھ ساٹھ پر عمل پچاس پچاس پر عمل پچپن پر عمل پینسٹھ پر عمل کبھی فکر مدینہ ان کی چھوڑ ہوئے تو عمل کا گراف بہت گر جاتا ہے بہت نیچے آ جاتا ہے کہتے ہیں یار بہت بہت فرق آ گیا. مدنی پھول فکر مدینہ کا ایک اور قبول فرمال ہے کہ فکرے مدینہ کرنے کے بعد جو نا اس کو بھرنے کے بعد رسالہ فوراً جیب میں نہ رکھ دیا کرے بلکہ دوبارہ اسے کھولیں اور دیکھیں کہ آج میرا کن کن مدنی انعام پر عمل نہیں ہوا یہ بہت اہم بات میں ارد کر رہا ہوں سارے ہی دیکھیں چلو سارے نہیں دیکھتے ایک دیکھ لیں یہ لے لیں کہ پانچوں وقت کی نماز باد جماعت کیوں نہیں پڑھی پہلی صف میں پورے فجر میں میری پہلی صف کیوں گئی تھی اب کر کریں کیا وجہ تھی چلو ساڑھے بجے جماعت تھی پانچ بجے کا میں الارم رکھا تھا پانچ بجے جیسے وجہ اٹھا اٹھ بھی گیا تھا میں نے کہا بھی تو آدھا گھنٹہ وزو کرنا ہے سدایہ مدینہ لگانی اور سنتیں پڑھنی ہیں چلو تھوڑا لیٹ ہوں جب لیٹا آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو پورے ساڑھے پانچ بجے رہتے اب اٹھ کر بھاگا بھاگا وزو کیا جلدی جلدی اور پتہ چلا کہ میم سب قادے آخیرہ میں تو اس میں شامل ہوا اب وجہ کیا بنی پہلی سب فجر کی جانے کی سدایا تو اب کل سے جیسے ہی پانچ بجے یہ بجے مجھے سستی نہیں کرنی الارم اٹھ جانا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میری سدائے مدینہ چلی گئی سنت قبلیاں چلی گئی فجر کی سنت قبلیاں کتنی اہم ہیں کتنے فضائل ہیں اس کے یہ میری چلی گئی پہلی صف چلی گئی دو رکعتیں چلی گئی قعدہ آخیرہ میں میں شامل ہوا امام صاحب کے ساتھ صرف کس وجہ سے پانچ بجے کیوں نہیں اٹھا تو کل سے اب جیسے ہی الارم بجے گا تو اٹھ ظہر میں میری پہلی سب صرف... میں جماعت مل گئی پہلی سب کیوں گئی پہلی سب کیوں گئی کہ وہ اذان ہوئی تو چائے آ گئی تو چائے پینے بیٹھ گئے نا تو اس میں تو اب جو ہے کل سے اذان جب ہو تو ایسے وقت میں چائے منگوانی نہیں ہے جب نماز کا ٹائم آ جائے تو پیے نہیں واپس کر دیں واپس گرم ہو کر آ جائے گی بھائی ٹھنڈی پی لیں نفس کو تکلیف پہنچے گی نا ٹھنڈی پی لیں رکھ دیں ایسے نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اب چائے نہیں پینی بھائی اس کی وجہ سے میری جو ہے پہلی سب چھوٹ گئی تھی کہ چائے دوبارہ گرم ہو کر آ سکتی ہے دوسری بھی مل سکتی ہے پہلی سب کا ثواب نہیں مل سکتا چلا گیا تو میں اکثر میں جا رہا تھا راستے میں ایک مل گئے وہ اپنا بات کرنے لگ گئے تو اذان تو ہو گئی تھی وہ تو اس سے بات کرنے میں لگے تو دو رقطیں بھی نکل گئی تو بھائی اب کوئی اس طرح ملے گا نا تو اس کو بھی مدنی نام مسجد میں لے جانے والے چلے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز وہ پہلی صف پانی ہے یہ کہتے نماز بولے گا ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہے بولے بھائی پندرہ منٹ پہلے اذان ہوتی اس اسی کہ ہم آ جائیں کریں سکون سے اور پہلی سف اور سنت قبلیاں اور یہ سب ملے اور اپنے جو معمولات جماعت نہ جائے اسی لیے تو آپ چلیں اس طرح آپ رکنا نہیں ہے تو اس طرح یہ غور کریں اور جو جو مدنی انعام عمل نہ ہونے میں رکاوٹیں اس کو دور کرتے چلے بھائی یہی مقصد اس کو دور کرنا ہے وہ پہلی صف پانی ہے تو نا نیتیں کیوں نہیں کی وہ توجہ نہیں تھی تو توجہ لے آئے بھائی تین سو تیرہ دروج شریف آج, آج نہیں پڑھ تین سو تیرہ دروج شریف نہیں پڑے کیوں نہیں پڑھے بھائی بھائی وہ یاد نہیں تھا اکثر آپ ایسا ہی لگے گا کہ اکثر مدنی انعام میں نہیں تو اس طرح فکر مدینہ کریں روز ایک ایک مدنی نام پر غور کریں اور جس میں جو جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرتے چلے جائیں انشاءاللہ شاء اللہ سوجل مدنی انعام پر بتدریج عمل بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ سو جل صلو علی الحبیب شاء اللہ تعالی علی محمد مستقل قفل مدینہ تحریک مستقل قفل مدینہ تحریک مستقل کفل مدینہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ رمضان المبارک میں شیخ تریکت امیر اہل سنت دامد برکات العالیہ نے یوم قفلِ مدینہ کو ماہ کفلِ مدینہ میں تبدیل فرمایا اور یہ ماہ کفلِ مدینہ مستقل قفلِ مدینہ میں تبدیل ہو گیا الحمدللہ للہ سوجل اسلامی بھائی اس تحریک میں شامل ہوئے اور امیر اہل سنت دامد برکات العلیہ نے فرمایا کہ جب چل مدینہ کا قافلہ بنے گا تو اس تحریک میں سے ہی اسلامی بھائی لیے جائیں گے چل مدین آ گیا تو سب نے نعرے لگا رہے کہ دو مورچے چل مدینہ کے دو مورچے چل, چل مدینہ باپا فرما رہے بھائی مستقل کپلے مدینہ تاریخ میں آ جاؤ تو بھائی اسی میں سے چل مدین کرنا کچھ نہیں ہے بس ایسا ہی ہو جائے یہ ہمارا معاملہ ہے دعا کر دو مدنی نام پر عمل ہو جائے دعا کر دو فکر مدینہ پر استقامت مل جائے تو یہ ان معاملات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ دعا کر دو اور دنیا معاملات میں ہے نا ایمام صاحب سے یا کسی سے کہ جو دعا کر دو اور رسک میں برکت ہو جائے تو ٹھیک ہے بھائی دعا کر دیے کل سے کام پر نہیں جانا بولے کیوں کام پر نہیں جاؤں میں دعا کر دی نا اففاف اپنانے کے اسفاب تو اپنانے پڑیں گے نا بلکہ کل گھنٹے تو کل تو ایک گھنٹہ اور زیادہ دکان کھولوں گا تاکہ پتا چلے دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا یہ ہوگا نا اب کوئی بیمار ہوگا بولے دعا کر دو دم کر دو دعا بھی کر دی دم بھی کر دیا دوائی نہیں لینا بولے دوائی تو لوں گا نا انجیکشن نہیں کھانا بولے تو ڈاکٹر کے پاس مت جانا دعا کروا دی نہیں نہیں وہ جانا بھی چاہیے دعا بھی کرنا چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے دعا کر دو فکر مدینہ پر اس کا مل جائے دعا کر دو دم کر دو فکر مدینہ پر اسی کا مل جائے مدنی نام کا رسالہ نہیں لوں گا اسباب نہیں اپنا ہوں گا کوشش نہیں کروں گا بس صرف دعا کر دو اس معاملے کو اسباب بھی اپنا کیا کروں ہوتا نہیں ہے بھائی ہے جیب میں نہیں رسالہ تو نہیں ہے نہیں ہے پیڑ ہے لکھ کر گفتگو نہیں اور مدینہ لگ رہا نہیں لگ رہا نہیں لگا نہیں, کوشش نہیں رہے کوشش نہیں کر رہے کوشش کرنی پڑے گی جی ہاں پورا دن کوشش کرتے ہیں تو کہیں جا کر کچھ ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور گھر کے اخراج ہے کوشش کرتا ہی ہے نا آدمی تریف بولتا ہے دعا کرو دم کرو چل جائے ایسا تو نہیں ہوتا نا ایسا کوئی ہوگا کہ بھائی بولے بھائی کاروبار نہیں چل رہا بالکل اور مال میری دکان پہ رکھا ہوا ہے بک نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی دکان کتنے بجے کھول رہے دکان تو کھولتا ہی نہیں بے, بے دکان نہیں کاروبار چلے گا دکان پڑے گی جانا پڑے گا ہے نا اس کو بے ہی کہیں گے نا لوگ تو کوشش کے لیے افواب بھی اپنا ہے نا تو مستقل کفلے مدینہ کی تحریک الحمدللہ یہ شروع ہو چکی ہے اس کی بھی کچھ تفصیل سن لے کارڈ کس کس اسلام بھائی نے مکتبے سے خرید فرما لیا چل مدینہ کس کس کو ہونا ہے بات بتائیں کارڈ کتنا نے لیا ہم نے تو بھائی اکثریت سے بھی زیادہ کہا ہے کہ ابھی تک حاصل مکتبے پر کارڈ یہ تقسیم ہوگا تقسیم کے انتظار میں کہ وہ تقسیم ہو ایک روپے کا بھی ہو تو یہ تقسیم دکان کا رجسٹر جو ہے وہ تقسیم تھوڑی ہوتا ہے خریدیں گے دو سو سو پانچ سو کا ہوگا وہ بھی خریدیں گے پلم بھی لا کر یہ تو تقسیم ہوگا تو تقسیم ہوگا تو لنگر کے آسرے پر تھوڑی دیتے جیسے ابھی کھانا کسی وجہ سے کسی کو نہ ملے تو وہ سو جائے گا یا لنگر نہیں ملا سو جائے گا جائے گا باہر جائے گا ہوٹل میں جائے گا خریدے گا کھائے گا روز کوئی لنگر کے آسرے پر تھوڑی ہوتے محنت کرتے تو یہ اس معاملے میں یار کوئی تقسیم کرے تو یہ لوں گا اور تو پھر اس کو دیکھوں گا اور کوئی آ کر سمجھائے گا تو ہی سمجھوں گا اور بتائے گا تو ہی بھروں گا سمجھانے والوں کو سمجھانا بھی چاہیے لیکن اپنی بھی تو دلچسپی ہے تو ابھی تو اکثریت نے حاصل ہی نہیں کیا یہ تو اس کارڈ کو حاصل کر لیں ایک روپے کا ایک روپے کا ملتا ہے کیا ایک روپئے کا کیا آتا ہے ایک روپے کا کارڈ ہے یہ حاصل کرے بلکہ زیادہ تعداد میں لے کر اسلامی بھائیوں میں یہ تقسیم کریں تو اس میں جو ہے درجے ہیں ایک ممتاز بہتر مناسب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبان کی حفاظت ہو کہ زبان کی حفاظت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے جی ہاں کیونکہ کلام جو ہے نا وہ زبان کے قبیرہ گناہوں کا ذریعہ ہے اس زبان سے بڑے بڑے قبیرہ گناہ ہوتے ہیں جھوٹ غیبت چغلی بہتان جھوٹی گواہی دینا اللہ اللہ پر افترا باندھنا قصبے خانہ اور جو ہے بڑے بڑے گنا دل آزاریاں اس زبان سے ہوتی ہے تنقیدیں اس زبان سے ہوتی ہے تو بیٹھے بیٹھے اسلام پر اس کی حفاظت جو ہے یہ بہت ضروری ہے بلکہ امام غزالی علی رحمت اللہ والی نے جو گفتگو کی چار قسمیں بیان کی بڑی توجہ سے سنیں خامو شہزادہ رسالہ میں ابیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے یہ نقل فرمائی ہے آپ توجہ سے سنیں آپ حجت الاسلام حضرت سکی امام محمد بن محمد غسال علیہ رحمۃ اللہ والی کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے گفتگو کی چار قسمیں ہیں مکمل نقصان دہ بات مکمل فائدے مند بات ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی اور ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان پس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دے ہے اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے اور اسی طرح تیسری قسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں ایسی بات جس میں نقصان بھی ہو اور فائدہ بھی ہو اس سے بھی بچنا لازم ہے اور جو چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے یعنی باتوں میں سے تین چوتھائی یعنی 75% تو قابل استعمال نہیں اور صرف ایک چوتھائی یعنی 25% بات جو, جو کہ فائدے مند ہے بس وہی قابل استعمال ہے مگر اس قابل استعمال بات کے اندر باریک قسم کی ریاکاری کاری بناوٹ غیبت جھوٹے مبالغے میں میں کرنے کی آفت یعنی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں نیز فائدے مند گفتگو کرتے کرتے فضول باتوں میں جا پڑنے پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گرا رہتا ہے فائدہ مند بات کرنے میں بھی آدمی خطرات میں گرا رہتا ہے نقصان دہ بات سے تو بچنا ہی بچنا ہے جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو ایسی بات اس سے بھی بچنا ہے فضول باتوں سے بھی بچنا ہے فضول باتیں گناہ نہیں ہیں. یعنی وہ بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو وہ بات فضول ہے یعنی کتنی بارشیں ہوئی اب وہاں جاتی ہے. تو کتنی برف باری ہوئی کشمیر میں کتنے انچ برف باری ہوئی اچھا راستے بھی گر گئے اچھا روڈ جام ہو گئے اچھا ایکسیڈنٹ ہوئے اس ایکسیڈنٹ میں کتنے مارے گئے تو یہ سب باتیں اس کا فائدہ کیا اخرا بھی فائدہ کیا اس کا فائدہ لائٹیں کتنی جاتی اب یہ بولنے سے کیا لائٹیں جانا بند ہو جائے گی اگر بند ہو جاتی ہے تو, تو دنیا کی فائدہ لائٹیں کتنی جاتی ہیں یہ بولنے سے کیا کوئی آخرت کا ثواب ہے ہاں صبح اللہ ذکر کی نیت سے کہیں گے تو جنت میں درخ لگ جائے گا الحمدللہ پڑھیں گے تو جنت میں درخ لگ جائے گا اس کے فضائل تو ہیں لیکن لائٹیں کتنی جاتی ہے چاول کتنے مہنگے ہو گئے پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا اس میں کوئی مطلب بلا ضرورت یہ باتیں حالات پر تبصرے کتنے بلا ہوئے کتنے لوگ مارے گئے ہے, ہے نا یہ سارے باتیں تب سرے کرنا, یہ سب فضول فضول کرتے کرتے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ اب یہ کارڈ ہے یہ میں بیچو بیچ یہاں رکھوں گا تو اس کی یہاں حفاظت زیادہ ہوگی نا اب اس کو میں یہاں رکھوں کونے پہ تو یہاں سے گرنے کا زیادہ خطرہ ہے نا. تو فضول بات کی مثال ایسی ہے کہ بولتے بولتے یہ کب گرا کہ کب گرا فضول بات کرتے کرتے گناہوں بھری گفتگو میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور واقعی ہماری بات امیرا علیہ سنت دامد برا قدم لالیہ فرماتے کہ خالص فضول نہیں ہوتی بلکہ اس میں جھوٹ بھی ہوتے ہیں اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں وہ گنا بھی سب شامل ہوتا ہے میرا عالیہ سنت دامد برا قادم لالیہ فرما دے کہ میرے سامنے بولتے ہوئے بہت احتیاط کیا کرو میں سب کو بولتا نہیں ہوں لیکن یہاں فائلیں بن رہی ہوتی ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو فائلیں بن رہی ہوتی ہیں فضول بات ہے یہ غیبت ہو رہی ہے جھوٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو زبان جو ہے اس کی حفاظت سر گفتگو بھی ایک عمل ہے ندامت نہیں اٹھانی پڑی ہوگی ہے نا بول کر ندامت اٹھائی ہوگی مجھے نہیں بولنا تھا یار بے عزتی ہو گئی یار پھر معافی مانگنی پڑی افسوس غم اس کا رہا کہ یہ کیوں بولا اور جتنے بھی معاشرے میں مسائل ہیں لڑائی ہے جھگڑے ہیں فتنے ہیں اگر اس پر آپ غور کریں نا تو یہ زبان ضرور ہوگی اس میں اب کسی کی آنکھ سوجی ہے بھائی کیا ہوا خیریت میں آنکھ ہوئی میں جا رہا تھا اس کی ٹھوکر لگی مجھے غصہ ہے میں نے کہا اندھا ہے کیا اس نے بولا نہیں تیری آنکھ نظر آ رہی اس نے پر ہی تو آنکھ یہ حال ہو گیا میرا تو بھائی اندھا ہے یہ زبان سے تو نکلا سبر کرتا خاموش رہتا نہ بولتا تو آنکھ نہ سوچتی وہ نا صبح ہوتی ہے تو یہ سارے آزاد زبان سے کہتے ہیں کہ سیدھی رہنا سیدھی رہنا کہ تو ٹیڑھی ہو گئی نا تو ہمارا حال برا ہو جائے گا آپ نے سنا ہو سنا ہو فائر ہو گئے تو اس کو سر پر گولی مار دی اس کے سینے پر گولی مار دی اس کے پاؤں توڑ دیا اس کا سر پھوڑ دیا یہ سب سنا ہوا کبھی آپ نے سنا زبان پر گولی لگی کبھی آپ نے سنا اس کی زبان کاٹ دی کبھی یہ زبان زخمی ہوئی کرتی سب یہ ہے پھر یہ کرنے کے بعد اندر چلی جاتی جب حالات خراب ہوتے ہیں نا یہ چھپ جاتی ہے اندر اور پٹتا جو ہے یہ پورا جسم پھٹتا سر ہے ٹوٹتی ہڈیاں ہیں فوٹتی آنکھ ہے ٹھیک ہے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت ساری باتوں کا جواب خاموشی بچوں کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں بچوں کی امی کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہر ایک کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کئی ایک بات کا جواب خاموشی ہوتا ہے اشاروں میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے اس میں آفیت ہے ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا ایک تھے جاننے والے بتایا کہ وہ گھر میںھڑا ہوتا تھا بچوں کی امی کے ساتھ ایک بات پر ہو رہا تھا کہ میں صحیح تھا اب میں سمجھاؤں تو وہ سمجھے نہیں شروع میں بات شروع کروں تو وہ سامنے سے بول پڑے تو کہا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ طریقہ اپنایا کہ پورا ایک لکھ لیا اور لکھنے کے بعد وہ بچوں کی امی کو دے دیا کہ پڑھ لو تو اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا یہ بات تھی پہلے بولتے پہ بھولنے کب پھر ہمارا لکھنے کا بھی حال کیا اب کہا جائے گا کہ بھائی سات لائنیں لکھ دو اب میں نگران اشورا کو دے دوں گا یا شہزاد حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا سات لائنیں لکھ دو یا باپا کی بارگاہ میں آپ کی یہ تحریر پہنچے گی مثال دے رہا ہوں تو وہ سات لائنیں کتنی دیر میں لکھیں گے جبکہ لکھا غور کر کے جاتا ہے لکھنے کے لیے غور کرنے کا موقع ہے جبلے بنانے تو وہ سات لائنیں لکھی نہیں جائے گی کبھی یہ کاٹیں گے کبھی وہ کاٹیں گے کتنا تو اس کاٹیں گے بولیں گے یار یہ سمجھ نہیں آ رہا دوسرا پیج وہ ایک لکھ رہے تھے ایک مرتبہ کوئی مکتوب ایک شخصیت کو تو وہ یہی بتا رہے تھے بولے گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں ابھی تک مکمل ہوا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں تو ہمارا لکھنے کا یہ حال ہے جبکہ لکھا غور کر کے جا رہا ہے تو یہ سات آٹھ لائنیں ہم سے لکھی نہیں جاتی جملے بنتے نہیں ہیں تو بولنے کا کیا حال ہوگا اس میں تو غور بھی نہیں کرتے بولتے ہی چلے جاتے بولتے ہی چلے جاتے تو کتنا نقصان ہوتا ہے اس زبان کا تو خیر اس میں زبان کی حفاظت کے لیے مستقل قفل مدینہ تخریکہ چاہتے ہیں آپ کل بھی سکون چاہتے ذہنی زبان کا کفل مدینہ برکتیں ہوگی بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا ہوتا ہے کھا کر پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا اچھا ہی. خاموش شہزادہ میں رکھا ہے اور پہلی فرصت میں یہ خاموش شہزادہ رسالہ حاصل کر کے یہاں پڑھ لیں تو بلکہ پڑھنا ہے کیونکہ کل تو غروب آفتاب کے بعد یوم کفلے مدینہ بھی شروع ہو رہا ہے ہمارا یہ تو ہر مدنی ماں کی پہلی پیر شریف کو ہم کو منانا ہے تو ہر ایک کو منانا ہے مستقل مدینہ میں چاہے ہر ایک نہ. لیکن یہ تو سب اسلامی والے کو منانا اور یہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہے بلکہ یہ تو پاکٹ سائز جیب میں رکھ لیں وقتاً وقتاً اس کو پڑھتے رہیں ٹھیک ہے نا تو پچیس بار روزانہ لکھ کر گفتگو کرنی ہے اس کے لیے پیڑ بھی ہونا چاہیے پیڑ بھی خرید لیں لکھ کر گفتگو کے لیے اور اشارے سے پچیس بار نگاہ گاڑے بغیر سامنے والے کے چہرے پر پچیس بار کفلے مدینہ کا اینک پچیس منٹ استعمال کرنا ہے اور کفلے مدینہ یہ کارڈ یہ پچیس منٹ یہ لگانا ہے اور بہتر سے 63 مدنی نام پر عمل ہوگا تو وہ ممتاز ہو جائے گا اسی طرح انیس بار لکھ کر 19 بار اشارے سے 19 بار نگائے گاڑے 19 منٹ مدینہ کا اینک انیس منٹ کارڈ سے 51 مدنی نام پر عمل ہوگا تو وہ بہتر اور اسی طرح بار لکھ کر بارہ بار اشارے سے بار گالے بغیر 12 منٹ کفلے مدینہ کا اینک بارہ منٹ کفلے مدینہ کارڈ سے 40 مدنی نام پر عمل تو وہ مناسب ہوگا اور اس میں ان سارے ہے جو تینوں درجوں کے اسلام بھائیوں کو چھبیس دن فکر مدینہ تین دن مدنی کافی ہر ما اور بارہ ماہ میں تیس دن سفر یہ ضروری ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ حاصل کر لیں اس میں اس کی یہ لکھا ہوا ہے اس میں تو کفلے مدینہ کا آئنک بھی ہونا چاہیے گھر پر پہنے مطالعہ کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے نا درس دیتے ہوئے اس کو استعمال کر لیں تو شیتان کے خلاف جنگ جاری رہے گی لیکن کفلے مدینہ آئنک کس کس کے پاس ہتھیار نہیں کفلے مدینہ پیڑ کس کے پاس بگو یہ بھی نارا ہمارا جاری رہے گی جاری رہے گی جو جنگ کرتے ہیں فوجی کیا کوئی آتا ہے وہ فوج میں اس کو ایسے ہی میدان میں اتار دیتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے نا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی چار چار بجے رات کو اٹھا کر بھگاتے ہیں ان کو میدانوں میں بھوکا رکھنے کی بھی ان کی ٹریننگ ہوتی ہوگی صحیح ہے نا وہ ساری جنگلوں میں رہنا ہے تو کیا ہے چنے کھا کے کیسے گزارا کرنا ہے چلنے میں بھی ٹریننگ گھنٹوں چل سکتے ہیں گھنٹوں بھاگ سکتے ہیں ایسی ٹریننگ ہوتی ہے نا ایسے ہی تھوڑی وہ اترے اور پہنچا دیا تو یہ بھی شیتان کے خلاف جنگ میں ٹریننگ ہے یار مستقل کفلے مودی اور ٹریننگ کے یہ ہی ہتھیار ہیں بھائی یہ پچیس منٹ لگا رہے ہیں اور یہ امیر عال سنت ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے ذریعے تو ہم مطلب جنگ ہے ٹریننگ نہیں کرنی انشاءاللہ تو یہ کون کون حاصل کرے گا نیت ہو تو سچی نیت ہو اس کو حاصل کرنا ہے اور اس کو ہر مہینے مدنی انعامات کے ذمہ داران کو چپڑا کروانا ہے اور اس میں جو ممتاز ہوں گے خصوصیت کے ساتھ ان کی کارکردگی ان کے نام امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے ممتاز بننا ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ اللہ توجل ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مستقل قفل مدینہ تحریک کے ہم رکن بنے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجین نبی لبین صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علی محمد